اور ہم نے تم سے پہلے جتنی رسول بھیجے سب اسی ہی تھے کہنا کھاتے اور بازاروں میں چلتے اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے